الذين قالوا ربنا الله و مستقما تَنصَدع عليهم المضار سبحان بالله صدق الله سلام والے Altyazı M.K. ہم کو ہم ساتھ نیا ہو جس کا انمان ہے دے کلم شریف کا حق سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی راہ بابرکات دے حوالے نار سہ بہت اس جگہ سے بیان ہو جاتی آپ سرکار دا مار کا مارک کرملا جڑا ہے وہ بھی مسلمانوں کلم شریف کے حق کی پہچان کر دا کر کے سانوں یہ پتا چلے کی جڑا کلمہ پڑھنے یہ حق سڈے دا حق ہے کہ حق کا سڈ وزن کیک ج پا سڈ ہونا ہےیز ہے جی میں سنی میرے کول میں پڑھنے والے ساتھی باقی واسطے نو اور ہر کسی کی لوڑ اور ضرورت کوئی ستر پہنچیا کوئی او پہنچیا کوئی چالیا میں بیٹھا کوئی کس امر کا سانوں ہال تک اس عمر تہنچ کے भी पता ना हो जड़ा कलमा रोजाना पड़ी जाने का हक साटे तीघिया फिरा अपनी जिंदगी जीड़ी है वनू कि मने तना ला सके सुनोगे पता चलेगा इस मुबारक कलमे का की हक है चलो कोशिश तो करा ना पूरे करने की खबर होगी कोशिश करा थे तो जे थे तो पता ही ना होक है की थे ते की कोशिश करनी है ते कौम सुती पी कौम की सुती है कौम के जे राहबर बने फिरते हैं भी सुते पाए اصلاح کی خدر گل کر رہا پورا ملک را کسے نہ کسی تھانے جانا ہوتا ہے وان سمن نے مکر نات پونا واہ پہ یقین کرنا جب ان سنی دیا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ اسلام تو بات خبر نہیں نہ قوم دے حالات تو بعد چپنے نہ یہ کوئی دے اصول جانتے نہیں اگاں بیٹھے کون نے سنا کی چاہیے جن خطاب ہوں نے نا یا گمراہ کون ہوں کھنڈو گمراہ کرنا یا پھر یہ ہوتا ہے بھی اگوں جو کچھ قوم نو نہیں چاہیے وہ دیکھی جیڑ ہے وہ دینا نہیں تا کر کے سامین تین تین دو دو گھنٹے کتاب تو بعد جدو اٹھتے ہیں پلے کھ بھی <سوش> وجہ بولن والے جڑے آن ان دی تربیت کسی روحانی فقیر دے ہاتھوں نہیں روحانی صاحب دل بندے دتوں تربیت ہو جاوے نا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 جہاں بانی سے ہے دشوار ترکارے جہاں بھی نہیں جگر جی ہوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے <سؤال> نظر میں دے دربار یار جربار تیٹھے یہ صوفی فقیر لو نہ سورا لانے سیدا سا نہ بولنا یہ تیرانگوں گل بندے دل چاہنی نو لچیا نوک نے لچیا نو شریف بنایا نو تحجت گزار بنا دین پرست بنا دتا، اللہ دے دین دی غیرت دے وجہ کی سی یہ ہوں سن دل دے جاسوس یہ آن والے کا دل وی سن یہ چاہیے یہ دل نو بیماری گیڑی لگی پی اسی گلتے سن کہ جو آیا بیٹھا ہے یہا گوڑ لگا ہے کی بماری پی ہے یہ نہ اسی طرح کی گل شروع کر, کر دیا کردی انہیں اس محفل دے اندر اندر دل نو چڑی یعنی سوال منہ نہیں سی آ دل کی دل چیلاج ہو جاتے اصلاح ہو جان اس وجہ ہوں ہوں بھی ہون بھی اساں دیکھے میں اللہ تعالی کے درویشوں کی محفل چہن والے قسم خدا دی کر کے آنا او نا دی زندگی ایسا انقلاب اور تبدیلی دی ہے نا کہ آم مقررانہ تقریر دے نال ہزاراں آن وہ تبدیلی نہیں تا کر کے خطابات سے دے اندر دنیا دے لوکان دے زندگی دے تبدیلیاں انقلاب اتھا نہیں ویکے فکیل دیا محفل چنہیں بولنا دین دل تے چوٹ مارنی مقتضا حال دے مطابق بولنا و بلاگت دے اصول سامنے رکھنے نے جو چاہیے ہونا ہے وہ کچھ دے گا اس محفل چ بندے کئی رنگے جھان رنگے جسا میں ہوں جانا اللہ تعالیٰ کے بدلو کرم کے لکان دشی دئی سیدے رات سے آتے ہیں اپنی زندگی وہ پچھلی جیڑی ہے نا وہ ساری کی ساری ان کا احساس ہو ج کی کر بیٹھے اگوں کرنا کی یہ محز وجہ نار میرے کتاباں پڑھن دی وجہ نہیں مینو یہ گل مدرسے چ نہیں لبھی میم یہ گل میرے فکیر نکاح دی تربیت نال حاصل ہوئی مینو ایسا پتہ لگ گیا بھی قوم نی شہ چاہیے چیشتی بیان کی کرنا بس جدوں ایک دو گلا رل دلاند صحیح مانجے پھر ہوں لہٰذ اللہ سونے فضل و کرم لال سہ بدلے پہ ہوں تھی جنہیں آئے بھٹے جے اسے شہ تم لے میں علم غیب دے مسئلے بیان کرا ختم درود دے مسئلے بیان حاضر ناظر مسئلے بیان کرنے نہیں چاہیے سن سن کے اکے پی گئی ختم سن کے قوم ختم ہو گئی یہ مسئلے میں بیان کرانا تو اتنے بندہ نہیں تھی لبنا کیونکہ بلا کیوں تو پتا یار یو ختم جی ہی ختم مگروں لستا ہی چھیڑی بیٹھا ہے کوئی اور گال کرتا ہوں دی نہیں جائیے مول بھی بات چیڑی بہت تھات چیڑی بٹھا کوئی ہوتا نہیں پتا نہیں گل کی فضائل شانا اپنی تھان برحق نے صحابہ دی صاحب کی شانہ البید شانہ امام حسین شہید کربلا دیا شانہ آپ اپنی تھان سے بار ہک نہیں سکیا پر اے نہیں ہر وقت تے ہر تھان سے چلائی رکھو یہ گل بنی کھڑی ہے تو ایک مثال دینا ایک حکیم سی تو ہوں کول ایک شگرد جا پیا کو میرے رنگا حکیم دا کم سی او پہلو نہ ایک چٹکی دہس چٹکی اس حال تے پخانے لا چڑتی پیٹ صاف ہو جانا وہ لاڑو سے چٹکی پیٹ صاف ہو جانا جڑی دوائی دینی نا انہیں جا کے چھتی اثر کرنا ہوں جڑا شگرد پیا او استاد حکیم دیاں باقی دیا ساریا نہ سمجھ سکیا ایک چٹکی وہ آئی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 طاقتور تو طاقتور دوائیاں ساریا سب کچھ جانتے تھے جی انہیں آخلا میں جناب میرے کو لکی ہے انہیں آخیا سا پرسوں چوتھ نو ہونی لڑائی دشمن دی فوج تگڑی ہے اصل چاہتے بھی سڈے فوجی جہے ہیں نا یہ دوائی جاوے جا تگڑے ہو جاوے جل نہیں کوئی نہیں اتنے کبے ہاتھ دا کمال ہے ساری فوج کلو گئی وہ وقت والا وہ چٹکی جہی آیا تھی انہیں جوں شروع کی تھی. ایک سر تو دجے سرے تک ساری فوج ن چٹکی دے کے جوں ٹیاں لائی جوں دست لگے جوں پخانے لگے او اتنے ہلن جوگے نہ رہے او تو آیا اتوں آیا دشمن ان کی فوج آئی انہیں آن کے مشکل بن کے کوٹ کٹ کے ملک سنبھال لیا بادشاہ کہ لگا وہ کھانا خراب کی پی جیڑی کوئی طاقت ہے سی پالی وہ بھی لے گیا میں بگ بن گیا عام حکیم نہیں کی ہویا تقدی اوے سی تھپ جدو وقت آیا تقدیر دپ د مکالا آپ ملی کھڑا ٹپ تقدیر دے دقدی سجڑوں مقرر جہاں چٹکی والے نہیں ویخ گے اگوں کہہو جہا کی دینا کی یہ چاہیے شریعت کیویں بیان ہونی چاہیے نہ چٹکی کڑی یہ یا بخشوائی جان گے یا شانا بیان کرائی جان شانا بخشونا دونوں کم قوم سن سن کے نہ انج لگیاں لگی اج حال دا بنے ہی کہ اے کھڈو پوری شریعت تو کلمے دے ہر حق تو جان چھڑا کے لوے لنگڑے ہو کے ڈگ پے دشمن مشکل مول بھی حال چیلو میری گل میں کسمیا پہ میں اگر انہوں تکریر آ جا جم ہوڑ بھی مارا فبا فبا کے مسمیا پیان د بخشو آ جاواں جنا مرضی بخشو آئی جا میں گلے آ جاواں علم غیب حاضر ناظر تمام یہ مسائل ختم ضرور سے پندرہ پندرہ ہزار بھی ہزار روپیہ ایک ایک تقریر کا لوا پانچ سات شیر سناواں شانہ فضیلتا ادھر ادھر کر کور کے چل گئی یہ کر سکتا دائیں حد تک کھیل میرا بلکہ باہیں ہاتھ تک لیکن میں کتمیا پیا اس وقت امت مستفا نسائل چلجھا اس ظلم کرنا اور ظلم کرنا اس لئے سمت صرف صرف اور صرف مصطفیٰ دے دین دی صحیح روشنی دی جائے جدو انبی کا دین سمجھ آ گیا نو سمجھ آ گئے فرمے غائب تسلیا نمجھا دی لوڑ نہیں دل دسن کے نبی دی شان کی سمجھ آئی نا جی ہاں اس واسطے میں جو گلتی ہوں ہوئی نے وہ میں ہوں کہ بیان کر لیکن ان میں اسلح واسطے ضرور تہن کی کہ خطیب جڑا ہے ایک تمراہ کرنے والا نہ ہو فضائل مناقب شانہ جے بیان کرے بھی جو ضرورت ہے اس طرح بیان کر کے کفر دی مخالفت اس وقت جڑی شاید کی سنو ضرورت ہے نا جڑا سودا ساڈے مکیا پیا وہ کوفر برائی دی مخالفت جڑی ہے نا یہ بک گئی تعلیم جدید سے ہوا کیا حاصل کوفر کے ساتھ جنگ جوئی نہ رہی جہا بولن دیا ہوں انہیں اپنے گھر چ کھڑا وڑا ہے مدرسے چ کفر وڑیا کھڑا ہے مکتمیا پیا نہ करके मेरे अगे सामने नहीं आता नहीं आगर सियाले नहीं आना पता है जड़ साड़ी नपी बैठा गल सही करता है पाया बारे सामने नहीं आवन हूं तरले मारने कीएसपी को कस पी कोल की जलसा ना आकरी ना नकरे बाकी जिन्हों मर्जी बुला लो ये ना आवे मैं क्या उत्तरी दो मैं बच्छे खोले बंदे पुत्रां काम करो मैं क्यों ना आं भाई हम मैं कल विहड़ी सल विहड़ी जिले के अंदर उथों के मुला मलवंडे जिड़े दुकानदार आए ना दुकानदार मेरिया गलां दुकानदारी खत्म जिने भी थे कट्ठे होकर एसपी कोल गए ने तेरी मेहरबानी यह नहीं किसी छटगा اتوں کے تھے تک نہ خدر نا دی نہ کسی ایڈی کانگ لکھی ہے کانگ پوری ہونا ایس پی نکیا ای تقریر نہ ہو جا مرضی آ جائے وہ جڑے اللہ جی رب سونے بلا ہوب جہے کام کرنا ہوگا روک سکتا بلا انہیں ٹل لایا وہ اللہ تعالی اتوں کے ڈی ایس پی نس پسے چلایا وہ ڈی ایس پی اللہ تعالی دے فضل و خرم لال میں مڑ بولیا کلیل خوار ہوئے منہ دے ویخن والے نہیں سنجنا پی پیڑا ہال بنکے دیہڑے پٹن پھر آئے بنیا کہ اسا ایسا ٹریلر لایا جی موڑا آ گیا گھر دے نام مراد میرے تو قطر پی مہارش واسطے کہ میں انہوں کے جڑے گھر بڑے پہننا مدرسیا کھول کھول کے قوم کے بیان کرنا اتوں مرتے نے وہ آدھے ساڈا تو پکا دھا نہیں رہنے لگا ساڈا واہ واہ دال دلیا چلتا سی پیا یہ تو سارا کچھ کھلی آؤں کفر برائی دی مخالفت ختم ہو گئی ہے تا ہر گھر بڑھ گیا اس نے علاج اس گل کا ہونا جی اللہ پاک محبوب صلی اللہ تعالی وسلم دی وراست ایویں ہاں یہ نہیں وراست بھائی اگوں بیٹھے ہو حرام خور جی شہ نہ ویک جیڑی بلا آئے نہیں جان جڑا بولنے والا وہ ختم دکھوتا ہوگا مرے ہون ختم نہیں چاہیے ختم تو علاوہ کی کھاتے ہیں توجہ نہیں فرمائی نے میں سنا اس دا عنوان کی رکھا کلمے کا مسلمانوں کے حق لو سنو تمانتا واقعہ توجہ نال بولو سبحان اللہ سگیا ہر شہ دا حق بالتین دا بھی حق ہے استاد دا بھی حق ویر دا بھی حق اولاد دا بھی حق جانور دا بھی حق ہے یار آخر کلمہ جو پڑھنے کو بھی تے. حق ساٹے تے کہ کوئی نہ اس کلمہ شریف دا حق مسلمانوں میں مختصر دو لفظ پہلا سمجھا دینا تفصیل بعد باد اچھ کلمہ کا حق کہ نبی سرور دی شریعت دی قید اور پابندی قبول کر لے شریعت لریت دی قید چاہ جا یہ کلمہ کا حق لا الہ الا اللہ محمد ال رسول اللہ اللہ تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی خالق نہیں محمد اللہ کے رسول ہے ان دونوں نمج لے نا جڑا موضوع پہ پیش کرنا او وہ آ جا اتے کلمے دے کہ جن, کافر جنا جن چر ایک خدا نو نہیں منتا ار وہ آزاد ہے اپنی زندگی دا ہر کام اپنی مرضی کے مطابق کرد جدو ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہن میں ایک مالک نو مان لیا ہے وہ الا ہے مینو بناو ہوں میں اپنی مرضی دے مطابق نہیں چلا گا جس مالک تالک ہے میں انکم کا پابند رہا اے ہے لا الا اللہ توجو بولو تے جدوں اس دے حکم دلنا دے ہوں پتا نہیں ان حکم ہے کی وہ آپ حکم کالوم ہو آیا کھڑا محمد الرسول اللہ محمد اللہ دا پیغام لیا نے کی مطلب کہ جس رب تو تنیا ہی نا ان حکم وہی ہے جو مستفا اتا کر محمد اتا نال بولو سبحان اللہ جو بولو شبحان اللہ اچھا سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو جب آخر جے نا لا اللہ اللہ محمد ال رسول اللہ اس کا مطلب نکلے گا کہ اللہ حکم ہے سڈے اسا پابندا تنا کاند وسیلے نارے محمد پاک کے وسیلے کھی آ کلمے کا حق یہ ہوئی ہے کہ ان حکم کا قیدی تابند ہو جائے بندہ اسا تو سمجھنے نہ انہ کلمے کا سڈے تے کہ پڑھتے جاؤ تزاد ہو جاؤ سا تباہی اتوں پی ہوں کہ اثا نیا کلما پڑھیا آزاد ہویا ہوں کوئی پابندی نہیں <coughs> کلمہ پڑھن نال آزاد نہیں کلمے نال پابند ہونا ادھر ویکو یار ادھر بڑے میں دے جی میں نہ میرے والو تھرا توجہ نال بولو سبھا نلہ ایک وقت کافی ہو گیا سویرے جمعہ شریف بھی ہے اتو موضوع بھی تو کر کے سارا سنا کچھ حاصل ہو جائے میں میاں صاحب تو بتھیا اجازت لیا کہ کسی ہو جان جو نو تھے لوگ ہو سن لین باقی کے دلیا لیکن میاں صاحب بھی انکار فرما نے تو میاں رحمت والی سرکار بھی انکار فرما بھائی وہ سوچی پھرتا سا دکھا میں پیا نہیں ویا میاں رحمت یہ چاہتے نے کہ خطاب میاں او او صاحب قابو کی کسے ہور پاسے جان نہیں دیں جی اللہ تعالی دے فضل و کرم لار. ای اینا دے حق اور دے نال لگنا پھر اس سنن نال خوش ہونا یہ شرف اللہ تالا بخشیا اللہ تعالی مزید اینا دے ان حضور سرکار کی شریعت دے متحرا دے رنگ نال منور فرما چھوڑے پہلا تبجو بولو سبحان اللہ تو سنگیا کلمے دا حق مقررہ تو یہ سنیا ہی لاؤ جی کلما پڑھ لیا آدھا ہوں جو چاہان گے اور ساری جنت پکی ہو گئی جبکہ کلمہ دا حق کے وے جدو کلما پڑیا قید آ گیا پا بند ہو کافر عزاد سی جدو مومن پھر قید جا گیا کافر سی آگا گیا قدیا میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی وسلم سرکار نے فرمایا ادن دنیا سجن ال مومن و جنت ال فرمایا دنیا مومن واسطے قید خانے دے کافر واسطے جنت پاک نبی دے اسے فرمانے شان دے اندر میرے موضوع دی وضاحت سمجھ لوے گا توجہ نال آپ سبھال لو کملی والے نے فرمایا دنیا مومن واسطے قید خانے کافر دے واسطے جنت سجنا دا عام مطلب اے بیان کیتا جاندہ ہے کہ کافر دنیا در تنگ دست ماڑا ہے تے مومن جڑائے ہے جناب دنیا دندر. مومن جہ دیا تنگ دست رہا ہے کافی جہاش رہا ہے ادا جناب خلم کھلا کھان ملدا ہے جی وہ ہوندا ہوں کافر مالدار تے مومن غریب ہوندا ہے تا کر کے مومن دا قید خانہ کافر دی جنت لیکن سجنا اس مانے دے اعتراض ہوتے نے اعتراض ہوتا ہے سوال اٹھتا مانے دانے دعد کہ کئی کافر جنا دے کول جناب ایک ٹائم کی ہوں دوے ویلے دی نہیں ہوں غریب دے تنگ دست ماڑے نے کئی مومن ایسے ہیں جڑے مالدار ہوں نے حضرت عثمان مانے گنی وگوں <سؤال> نے کہ نہیں تبجو لال بول سبحال اللہ کافرگ دستارے سوڑے ہاتھ آ مومن کئی مالدار نے حضرت عثمان پھر جے اے مطلب کٹیا جائے جو کافر ہمیشہ مالدار ہوں دنیا دے اندر مومن تنگ دست ہوں تا مومن واستے دنیا قید خانہ ہے کافر کی جنت پھر نبی دے فرمان نبی پاک سرکار دے فرمان دا مطلب دنیا دے اندر سانو سانح نظر نہیں آئے گا آخرے کا مطلب حقیقت دا بیان صحیح مطلب یہ بیان ہوا وے جو بزرگان نے دین نے بال کتاباں ادر لکھیا وے نبی پاک سرکار نے فرمایا دنیا مومن واسطے قید خانے کافر دستے جنت اے حضور سرکار نے تشبیح دے دیک مثال دیکھ مسئلہ سمجھایا جدو بندہ جیل دے اندر ہوندہ ہے قید خانے میں آتا ہے خیشہ خواہش اٹھتی ہیں لیکن پوریا نہیں کر سکتا خیشات پابندی رہی خیشات قید دے اندر رہن دیاں نے قید جیل دے اندر بندہ ہر خواہش پوری نہیں کر سکتا قید تے پابندی تے جدو بندہ جنت جائے گا جنت دے اندر ہر خواہش آزاد ہوئے گی جو بندہ طلب کرے گا مولا پابندی نہیں لاوے گا ہر شیا تا فرمانا جائے گا توجہ نال بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے گل جی طرح سپیر دے بٹھ رہا جا ہوا ہو تھوڑا جا مطلب سمجھ آ رہی ہے نا گل سنگیا قیدی قید نے انہوں پوچھ ان سہ خشدیا نے توجہ بولو سوال بولو سوال لا بیٹھ قیدتے نے یار ایمان نال دسو ان بال بچیاں بچیا نل کی خواہش ہوں سہ خواہشات اٹھتی ہیں بچار لیکن نہیں پوری بچارے کر سکتے پابند بیٹھے نے کیونکہ کر لیکن جدو جنتی جنت جان گے نا جنت آزادی دا گھر ہے اتے وہ پابندی نہیں ہاں جی اوت نہیں کیا حرام ہی وہ حرام والا کھاتا تو ہے ہی نہیں نا خواہش کرتا جائے گا مولا اتا کران فرما ماں تش ان فرسو کم جو نفس خاحش اندر رب فرما اچھ اتا جائے گا گھریا جنت کے اندر جنت دے اندر ہر خواہش پوری ہونی ہے کسی خواہش تے پابندی نہیں ہونی جو طلب اٹھنی ہے مولا سونے پوری کر دینی ہے اور جیل دے اندر قید خانے دے اندر سہ خواہشاں مر, مر جاندیاں نے بندہ نہیں کر جکا میرے پاک نبی جنت جنت جیل دی مثال دے کے تے مومن دے, کافر دی زندگی دا فرق سمجھایا ہے کہ مومن واسطے دنیا قید خان ہے کی مطلب مومن دے دل دے اندر دنیا دے اندر رہ کے سہ خیشا اٹھدیا ن فلانی شہ ہو فلانی شہ ہو فلانی کھاواں فلانی پاوا ہاجی ہزار خیشا ہی دنیا جمیں قیدی قید خانے بیٹھا ہندہ وے اگوں اے قید یہ تے تنداں والی قید نہیں آدی اے جیل انج دی نہیں جے کوٹ لکھپت دی جہی جیل چوندہ وے وہ نبی دی شریعت دی جیل اس دے اندر بین دے دوں کدم قدم قدم اپنا جڑا ہے سوچ کے رکھنا پہندہ ہے اے حلال اے حرام اے پاک پلیتیں جائدے جتھے نجائد جیبے نجائز شریعت آکھے گی اوبے ہو جاوے گا جتھے جائد آکھے گی اوبے کرے گا سگیا کر دے سدکے جا میرے پاک نبی دے دل سمجھاؤ تو دنیا سجنل مومن دنیا مومن واسطے قید خانہ مومن خ اٹھ دیا ضرور نے پر نبی دی شریعت کی نت رکھ دے پابندی رکھ دے اندر دنیا دے اندر کافر دے خشا اٹھ دیا کافر ہر خائش پوری کر دے جے نہ کر سکے تے کرمے دی نیت ضرور ہے وہ پابندی قبول نہیں کرتا اللہ وحدہ واہدہ شریک دے کسے حکم کی حجی ان خواہش ہوت کی نہ ماں وی نہ نہ بہن ویے نہ ہلال ویکھے نہ ویکن دیواری آئے سور کھا کتے کھا بے کھا حجی وہ لوگ مرضی آ پے ننگا لگا معلوم ہویا کافر جنت جی مومن جنتر جا کے آداد واسطے شریعت نہیں ہونی کافر واسطے اس طرح دنیا اندر کوئی شریعت نہیں کجر قبول کردہ ہی نہیں مومن دنیا کے لا لا محمد الر رسولہ سمجھ آ نہیں کوئی نہ ذرا بولو سبحان اللہ سب کے جاوان سب اور سنگیا میں نے ہر بندہ جن مردی جٹ کو جٹ بیٹھا ہاں جی دل گل تی رنگی ہاں فکیر تربیت یہ اثر لئی کہ ہر گل بندہ اگلے دیہ کر دی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سلام جہی دع می وہ کلی اے اللہ میری زبان دی گنڈ کھول دے میری گل سمجھ لین اللہ سونا جنہ چہر فقیر دے دیر ہی گنڈ کھولتا نہیں اگلیانو گل سمجھ آن دی نہیں آئی صرف وہ کھولتا ذرا بول سبحان اللہ کافر دنیا ہوں کا من کھان چینے ویاہ شادی ایماندار دس جو مرضی آوں آزاد اتے او اپنی جنت بنا پھر جنتی میں جنت چاد گا شریعت کی قید نہیں ہونی کافر پھر ہی سور آزاد ہوا مومن اتے قید پابند چابند خیش اٹھتی ضرور لیکن یہ آدھے کلو ہے نہیں تیرا مالک ہے آخر نفس مثال بزرگ کان واگ جان گند دل نستا ہے اسی طرح ہی گند دل نستا ہے ان کی تسا پچھاڑ کرنی ہوو ایک پاس برائی ہو ایک پاس نیکی ہودروں درا ویک پاس کچی دچی بولیا جی बोलिया जे हम एक पास मैं मिसाल देना एक पास मौत खू हो एक पास जिंदगी का जलसा हो अंदरों किधरे बोलता एक की आता उधर उधर देने पैने छोटे भी खाने पैने इवें नहीं بہت ہی آئی معلوم ہوا ہے کر کے برائی جدو کٹھی سامنے آئے گی نا اس برائی والے پاسے جانا پاسے جانا ہی کوئی نہیں میں مثال دن بھیا ٹی وی درج رکھیا ہے قرآن قرآن رکھیا ہوتا ہے میری گل سمجھا جی کجر کالا بھی رکھیا ہوتا ہے یہ ادھر کہڑے پاس کی بھی اندروں اے آخ یار چھو میندر نہیں پی آر قرآن نہیں لاؤں دیں آخیا سو کی آخنا نیندر نہیں فلم لائی ہے چنگی ستری جی ہو معلوم ہوا یہ کان ہے فقیر تد نا میاں رحمت علی سرکار ورگے وہ مارتے رہتے مخالفت کرتے رہتے کام ہے برائی وال نسنا اصل یہ پنج پنج کے سیدا رکھنا ہے یہ برائی والے پاس نہ جائے جی جا سوچے تو اندروں ملاوت ہوے آخر یہ کھچ کھچ کے اس مقام تقیر لوگ کہ جیویں تینوں مینو تیرے میرے نفس نئی بھی دی کچ ہوں نا میاں رحمت علی ورگیاں ورگیا نوب برائی تو نفرت تے نیکی بھی کچ ہوں تا ولی بنتا سجیاں سنگیاں نفس اس حال تے پہنچ جاوے کہ برائی کی تلب ہی ختم ہوگی کھٹوئی ہر ویلے چسکا مولا دے کم دا یاد دا ذکر دا فکر دا وہ لگا رہا.